نہیں دل سے جاتا بھی نہیں دل سے وہ شخص کوئی فیصلہ کر نہیں وہ شخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آنکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے آنکھیں ہیں hmm. کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے اور زخم ہے کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے اور زخم تمنا ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا وہ راحت جاں ہے مگر اس درب دری میں وہ راحت جاں ہے مگر اس در دری میں ایسا ہے کہ اب دھیان ادھر بھی نہیں جاتا وہ راحت جہاں ہے مگر اس دربہ دری میں ایسا ہے کہ اب دھیان ادھر بھی نہیں جاتا اور ہم دوہری عذیت کے گرفتار مسافر دوہری ازیت کے گرفتار مسافر پاؤں بھی ہیں شل سوکے سفر بھی کے گرفتار پاؤں بھی ہیں چھل شوق سفر بھی نہیں جاتا اور دل کو تری چاہت کا بھروسہ بھی بہت ہے دل <م governed> کو تری چاہت کا بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی دل کو تری چاہت کا بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا اتنی سی خوشی سے کوئی مر بھی نہیں جاتا ہو فراز اتنی سی خوشی سے کوئی مر بھی نہیں جاتا قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا ہم دوری ازیت کے گرفتار بھی ہیں پاؤں سفر